جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہ کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تھے ہزار فرشتہ اتار کر